ایک نیت سے کئی اعمال تم کر سکتے ہو اور ہر ہر عمل پر آپ کو مستقل ساتھ بھی مل سکتا ہے مثلا کوئی ادنی آتا ہے مسجد میں میں مسجد جاؤں گا نماز بھی پڑھوں گا بخاری بھی پڑھوں گا درس بھی دوں گا ٹھیک ہے اب اس نیتی جو خول مسجد کی ہے نا رجحان ان مسجد آپ اللہ مفت نہیں اب تو مسجد کی نیت ہے دخول مسجد کی نیت سے آپ کو دخول مسجد کا ثواب ملے گا نوافر کا بھی ثواب ملے گا فرائض کا بھی ثواب ملے گا درس کا بھی ثواب مل ملے گا کسی خیر کا وہ سب ثواب آپ کو ملیں گے تو یہ نمل اعمال بنیاد سے معلوم یہ ہو گیا کہ بھئی ایک کئی اعمال ایک نیت پر ہو سکتی ہی اور ایک نیت پر کئی احمد کی اجر بھی مل سکتے ہیں نمل اعمال و بنیات اب نیاد جمع ہے تو نیاد کو جمع لا کر بھی اس لیے اشارہ کیا ہے کہ نمل امالو بنیات معنی کئی احمد ب... علی دالد نیت سے کرنا ہے تو یہ جمع ہو گیا ہے یا ان نمل امال و نیات تو جمع ہے بمانے مفرد ہے نمل اعمال بن نیتیں ایک نیت سے کئی اعمال تم کر سکتے ہو بات سمجھ لیے یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں یا ان نمل اعمال بن نیات ہے اور بخاری شریف سفا تیرہ میں ان نمل اعمال بن نیت آتا ہے وہاں مفرد ہے کئی جگہ مفرد آئے جیسے آپ کل والے سفر دیکھیں سفا نمبر تیرہ باب ما جمال بن نیت ومر مانواں یہ باب ہے تو ان عمر ان رض ان رسول اللہ صلی المان بن نیت سمجھ گئے دات معلوم ہے الامان بن بالنیت تو امال کے بانیت مفرد لائے تو محدثین یہ بتاتے ہیں کہ امال البنیات ایک تو یہ نکتا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسری یہ ہے کہ یہاں ان نیات بھی لایا نل امال بنیات بن والا العمال بن نیت نیت مفرد ہے اس لیے کہ محل نیت ایک ہے تو ایک میں تو ایک نیت ہو سکتی ہے ایک میں تو کئی نیتیں نہیں ہو سکتی ہیں تو کل ایک ہے تو اس کی نیت بھی ایک ایک ہوگی تو وہاں بھی محل کے اعتبار سے مفرد لایا نیت کہ مہالنیت قلب ہے وہ ایک ہے راجنیت مسرد لایا یا, یا العمال بن نیات لایا تو معنی یہ ہے کہ ایک دل میں تو ایک نیت ہوتا ہے ایک نیت سے کئی اعمال ہو سکتی ہیں تو دونوں حدیث میں اس مسنسوں سے تکلیف ہوتی ہے ایک قلب میں ایک دل میں ایک نیت ہوتی ہے اور ایک نیت سے کئی عمل تو ان عمل اعمال البنیات عبرت العمال بن نیات اب دیکھو امال ہے جمع عمل کا ایک عمل ہے اور ایک فعل ہے اور عمل اور فعل میں کیا ہے فرق ہے عمل میں فعل میں فرق ہے عمل ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو متعلق بل ہو اور فعل عام ہے متعلق بل ہو اور کہ نہ ہو اب سمجھ گئے فعل امل جو ہے اس فیل کو کہتے ہیں جو مطالع بال ہو اور فعل عام ہے خواہ مطالعہ بل ہو یا نہ ٹھیک ہے اس کی مثال محدثین یوں ذکر کرتے ہیں اعمال صادرہ انسان سے اس کو اعمال سے تعبیر کرتے ہیں کہیں گے فعال الب کہیں گے کسی چو چار پائے نے کسی بچے کو سنگو سے مار دیا ہے تو کیا کہو گے فالو بہار ہاض امین فعل بہیما ہاض امین امل بہیما نہیں اس لیے کہ عمل متعلق بال ارادہ ہے اور فیلغیر فیل عام ہے مطالب بل ارادے ارادہ لیانا ہو اب سمجھ گئے مولانا سے دوسرا فرق یہ ہے کہ عمل اور فعل میں عمل مطالع بین ہوتا ہے اور فعل مطالع بنیت نہیں ہے بینیت بھی ہو سکتا ہے بنیت بھی ہو سکتا ہے اب دیکھو بنیت نہیں کی اچانک ہاتھ آ رہے تو میں نے مسکات مجھے ساتھ... نسکاط کے ساتھی بھی ہے نواب نے بات کی تو میں کبھی کبھی لوگ مجھے کہیں تقریر کرو تو کبھی تقریر کے لئے جاتے ہیں تو کبھی ہاتھ ہلتا ہے تو ایک مریض نے مجھے کہا سوال کرتے ہیں میری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 ایسا آتا ہے علم ترک کیف رب کب آد علم ترک کیف رب کبھی صابل الفیل اس طرح آتا ہے لیکن عملہ نہیں آیا اس لیے کہ وہ فیل بھی اسابل ایک مرتبہ تھا ہر وقت نہیں تھا یعنی کہ ہر وقت ان کو رگڑتا تھا ایک دفعہ رگڑ دیا ہے ختم ہو گیا ہے تو فیل جو ہے وہ اس میں دوام نہیں ہوتا ہے اور عمل میں دوام ہوتا ہے اس لیے اعمال کا ذکر کیا ہے افعال کا ذکر نہیں کیا ہے اور اعمال یہ افضل ہے کس سے اس لیے کہ صد... یعنی زیویل حقون سے صدور اعمال ہوتا ہے صدور افال ہوتا ہے اس کو فیل کہتے ہیں لیکن معلق بال نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعمال وہ ہیں جو بالقصد و ہوں تو اشارہ ہے کہ وہ انسانوں جو کام کرنا ہونا تو بل ارادہ کرو بغیر ارادی کام نہ کرو تھک جاؤ گے وہ سوال نہیں ملے گا تو بل ارادہ کام کرو ان امال بن نیات ٹھیک ہے احماد کا مسئلہ تو ہو گیا ہے انمل اعمال اب بن نیات نیات جو ہے یہ نیتن کا جمع ہے نیت کس کو کہتے ہیں معنی لغوی نفس سے ہے بڑے قاب سے پڑھو مان لغبی اس کا کیا ہے نفس سے ہے اور اس کا معنی شرعی جو ہے التمیز بین زین عبادہ تمیز بین آدت عبادت عادت اور عبادت میں تمیز کے لیے کیا آتا ہے نیت جیسے اس کی مثال آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں ایک, کتاب ایک شخص جو ہے وہ انصاق میں مشہور ہے صبح سے اٹھا ہوا ہے سگریٹ بھی نہیں پیا نسوار بھی نہیں ڈالی آپ تو نہیں ڈالتے نا نہ ڈالو اس لیے کہ نسوال جو بہت خطرناک چیز ہے اس لیے کہ میں طلبا کو اپنے درست میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے نزدیک جو ہے نا طلبا کے جو منہ ہے نا یہ مسجد کی طرح ہے تو یہ بزاخ جو ہے تھوک پلیتے کے پاس مچھر تھوکو تھوکتے ہو تم کیوں نہیں تھوک مسجد کا احترام ہے تو یہ آپ کا جو چہرہ بھی محترم ہے تو مسوار یا حلال یا حرام جو بھی ہیں آپ کا جو چہرہ ہے محترم منہ ہے اس میں بزاق پلیتی نڑانو مسلشوں برامتازوں سوار نہ کریں گے ایک ساتھی آئے کہتے بس ابھی آ رہا ہے کھانا آ رہا ہے اتنی مغرب کی آزاد ہو گئی ہے صبح سے لے کر مغرب آزار تک آپ کا انساک رہا آپ کو اسے انساک کا سواب ملے گا آپ نے کھانے بھی نہیں کھایا آپ پانی نہیں پیا نسو نہیں ڈالی سگریٹ نہیں کی, کینچا نہیں پیا آپ کو سواب مل گیا نہیں پلا انصاف تو ہے لیکن نیت سوم نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جو بین عادت والعبادہ عادت تو انصاف کی ہو گئی ہے لیکن عبادت اس کو ہم نہیں کہتے اس لیے کہ عبادت کے لیے شرط ہے اور آپ کی نیت امساک کے امساک از مفترا کے سلاث سے آپ کی نیت ہی سون نہیں تھا تو آپ کو سواب نہیں مل گیا تو نیت کہتے ہیں آپ تمبین آدتی وال نیت کا ماننا یہ ہے کشتی قلبی قسط قلبی ارادے قلبی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے عمل اعمال بنیات تو بن یہاں نیت سے نیت ہی کون سا مراد لوگ ہے قلبی ارادہ یہ ارادی اچھا کرو ارادہ تو اچھا سواب ہے غلط ارادہ تو غلط یا نیت کا دوسرا معنی امیز و بین العمل دو اعمال میں سے ایک عمل کو دوسرے سے ممتاز کر لو ابھی آپ کہتے ہیں دو رکعات نماز نفل ابھی کہتے دو رکعات نماز فرض تو تمہیں بینمال آ گیا ہے نا کسی نے اگر فقہ پڑا ہے تو اگر ایک انسان نے نیت کی ہے نفل کی اور اس تکبیر تعلیمہ کے بعد وہ نیت بدلا دے فرض کا تو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا فوراً آب نیت تبدیل کر دی ہے دن والی بھی آتی. تو آتی تو کیا ہے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 غیر متعلق بل اغراج ہوتا ہے اور نیت متعلق بل ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوللہ بھی تخلیقی لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اراد اللہ بھی تخلیقی انسان ہوزا اراد امرن این یقول اللہ کن لیکن اللہ میں آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ نول ہوا نول امرن این یقول کن اس لیے کہ نوا نیت مطالق بل ہے اور ارادہ مطالب بل اغراض مسئلہ حل ہو گیا ہے ان نم العمال البنیات عبرت العمال بن نیات انکان شر ف شر و خیر الفیر یہ ایک جملہ ہو گیا ہے ابھی آگے آئے وہ ان نمال امر اور بے شک ملتا ہے ہر انسان کے لیے ما نوا وہ جو اس نے نیت کی ہے اب ان نمال امر مانوا نے محدسین کی کبا سے محدسین کا کلام ہے کہ ان نمال امر مانوا یہ جملت تا ہے یا یہ جملت تاسی ہے اس لیے کہ اعمال بنیات میں یہ مسئلہ ہے کہ امال نیتوں پر ہے ابھی دلا کے وہ نمال امر مانوا اور بے شک ملتا ہے ہر انسان کو جو اس جو نیت نیت کرتا ہے تو یہ بے آئین ہی ان اعمال بنیاد کے مفہوم کا اعادہ ہے جب یہ اعادہ ہے تو انما لمر مانوا یہ جملہ تاقیدیا ہے یا جملہ تاسی ہے تو بعض حضراتوں نے لکھا ہے کہ یہ جملہ تاقیدیا ہے جا انی زید الفس ہوں نفس ٹھیک ہے نا جانی زید نفسو نفسو یا تم کہ تو یا لے تشری شیری او میرے سار میرے سار ہوتے ہیں، تو لہذا ان مانوا اس ماقبر کی لے کے آ گیا ہے یہ تاکید ہو گیا ہے لیکن تاکید میں صرف معنی مذکورہ کو مقد کرنا ہوتا ہے محکم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیدم مد نظر نہیں ہوتا ہے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 جب یہ تاسیس تاکیر سے بہتر ہے تو ان امل اعمال بلیات و ان نمال میں ایسا مانا مراد ہے کہ ان امل اعمال بلیات میں وہ نہ ہو اس لیے کہ وہاں تو آ گیا نا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے اب یہاں ان نمال عمر مانوان میں وہ معنی نہیں ہے کوئی دوسرا مانا ہے یہ تاثیث سے نا اور تاثیر جو ہے یہ تاکی سے اولا اور افسن ہے تو اب یہاں سے کیا مانا ہم لیں گے تو اس کے محدثین حضرات بو جملے جو بو جو کہتے ہیں ایک یہ کہ نملعمال بنیات یہ جملہ یہ قاعدے کلیہ ہے قائد کلیہ عرفیہ ہے وہ نوال امر امانوا یہ قائد کلیا شرغیہ ہے یہ نملعمال بنیات یہ قید کلیہ عرفیہ ہے وہ نوال امر امانوا یہ قیدا کلیا شریا ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے حدیث میں آتا ال شینتن و زینت وزینت القرآن الرحمان ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتا ہے تو قرآن کی جو زینت ہے تو سرت الرحمان سے ہے یا لتن امین و امین حاضر امت ابو عبید تبل جبا یا تم کہتے ہو کل امت قوری و قارتی اب کہ اب میرے دوستوں پہلا جملہ قید کلیہ حرفیہ اور دوسرا قید کلیہ شرعیہ تو لہذا عتاسی سے اولا ملا تاکید ہو گیا ہے دوسری بات ان بنیات و ان نمال امر میں فرق ہے پہلا قیدا جو ہے اس میں علتی فائری ہے علتی فائری بتانا چاہتا ہے وہ ان نمال امر ان میں علتی رائیا بتانا چاہتا ہے تاشیس ہو گیا نا پہلے جملے مقصود علتی فائلی ہے اور دوسری جملے مقصود علتی رائی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے تیسرا فرق ان نم العمال بنیات میں اشارہ ہے ترتب نیت بالاعمال کے ترتبنیت نیت بالاعمال ان نمال امرن مانوا اشارہ ہے ترتب ثواب بالعامل تو ان نمل اعمال عمل سے متعلق ہو گیا وہ ان نمال امر عامل سے متعلق ہو گیا لہذا مسئلہ حل ہو گیا احمد کا جو ترتب ہے وہ نیت پر ہے اور عامل کو مانوا پہ اجر ملے گا تو پہلا حصہ امن سے اور دوسرا حصہ عامل سے تو مسئلہ حل ہو گیا ان امر امار بنیادیں وہ ان نمال امر مانوا اب فمن کان دنیا اسی بہا اور مشکل ہے. اگر بخاری کو بخاری کے عنوان سے پڑھا تو مشکل ہے اور بخاری کو عنوان سے نہ پڑھا تو پھر بہت آسان ہے کہ ہم پھر حج اس کو ختم کرنا ہے جس طرح بھی پہ ایک سوال پڑتا ہے کہ فمن کانت انت ہجرتی لا دنیا یہ من جو ہے یہ حرف شرط ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یو یہ اس کی جزا ہے یو اس کی جزا معلوم ہوتا ہے ہوتی ہے کہ بتا ہے ہوتی ہے اللہ علی خان نے تقریب کی کراچی میں اور اس نے کہا کہ میرا قوم تو کسی نے کہہ خ... دیا کہ میرا قوم میں قوم ماننا سے میری قوم کہیں اس نے جواب دیا کہ تمہارا قوم ماننا سو گا ہمارا قوم ہے اسکر اردو کی درش ڈیئر کرا دی اردو نے آپ کی خبر ہے لیکن یہ بات اچھی ہے کہ نسل نکلتی گناہ ہے تلفظ نکلتی گناہ نہیں ہے اچھا بظاہر یہ سی گنا جو ہے من کے لیے جزا معلوم ہوتی ہے لیکن جزا نہیں ہے اس لیے کہ جزا تو مزوم ہوتی ہے مجزوم نہیں ہے یہ سی گہا یو سب ہا تو نہیں ہے کیا کریں ہر شرط کے لیے جزا ہونی چاہیے اور یہاں شرط کے لیے جزا ظاہر نہیں ہے علماء لکھتے ہیں کہ یہ فجرت روح جو ہے یہ من کی جزا ہے اور یہ سی جو ہے نا یہ جزا نہیں ہے اصل فمن کا ہجرت دنیا یہ دنیا زلحال ہے اور یو اس سے حال ہے یا یہ دنیا موصوف ہے یوسیبہ اس کی صفت ہے تو مانیے فمن کان ہجرت ولا دنیا وہ شخص جس کی ہجرت ہو خصولی دنیا کے لیے جس کی ہجرت ہو فمن کان ہجرت لا دنیا جس کی ہجرت ہو دنیا کے لیے یا جو آدمی ہجرت کرتا اس خالمی کہ دنیا کے لیے ہو تو یو بہا حال ہو گیا ہے تو مل جائے گا اس کو تو دنیا زلحال یسی بہت سے حال جو شخص ہجرت کرتا ہے اس حال میں کہ دنیا کو جمع کر لے تو یو سی بہا جو شخص ہجرت کرتا ہے اس حال میں کہ کسی عورت کو حاصل کر لے تو یعنی کہ وہ ہاں نکاح کر لے گا توف ہجرتوں کمن کا ہجرت اللہ کمن کان حضرت اللہ فلان اف ہجرت اللہ وہاں جائے یہ جزا ہو گیا ہے ٹھیک دنیا وہ صف قصبہ صفت وہ غلحال نصیبہ اس کی تو وہ شاید جس کی ہجرت ہو اس حال میں کی دنیا کے لیے ہو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 ان ارادہ کیا ہے اب اس میں مباحث بہت ہیں ایک یہ ہے کہ ہجرت کی اقسام بتانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حجز کو مختصر لایا ہے اور اختصار کیا ہے اس لیے کہ آپ کو تو مشکلات میں آپ نے پڑھا ہے کہ بنیا تو مانواف امن خان حضرت اللہ و رسولی فضرت اللہ وہ رسولی امن خان حضرت ہے اور یہاں جو ہے امام بخاری حجیس کو مختصر لایا ہے کیا وجہ ہے اس کے بہت سے جواب محدث لکھتے ہیں کوئی اچھے ہیں کوئی اچھے نہیں ہیں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 نہیں ہے امام بخاری ہو پھر اس کا استاد حمیدی ہو اور اس کو یہ حدیث کیوں نہ ملے نے کہا تو اس لیے حمیدی کی یہ کتاب ہے مسند حمیدی اور میں آپ, کے, آپ کو اس لیے لایا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ صفحہ ستارہ پر امام حمیدی یہ حدیث بیان کی ہے املامان بنیاد و نمال کل عمر مانوا ہجرت و رسولی فضرت اللّہ رسولی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 اور باقی وہ دوسری حدیث جیسے یہی حدیث امام بخاری کو جب حمیدی کے علاوہ دوسری سے ملی ہے وہ پوری ہے اس کو وہاں پورا ذکر کیا ہے جیسے سفر نمبر تیرہ آپ سنتے رہیے بس حدثنا عبد اللہ ابن مسلمہ اب یہ مسلم مسلمہ جو ہے نا عبداللہ اللہ سے یہ عبد اللہ امام بخاری کو استاذ ہے اب یہ حدیث العام بنیتیمر مانواف ملک لائے فیوچر دنیا جو سی بانا فیض عام لے لے اب وہاں پہ, پہ پورے حدیث موجود ہے تو بعض کہتے کہ حمیدی کو پورے حدیث نہیں ملی تھی تو ٹھیک بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم حمیدی سے آپ کو بتا دیا ہے دوسری بات لوگ کہتے ہو بھی اچھی نہیں ہے امان حمیدی کو حدیث پوری پہنچی تھی لیکن کسدن اس نے وجود چھوڑ دیا ہے یہ بھی مزہ نہیں کرتا ہے یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے تیسری بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے اب یہ اچھی بات ہے امام بخاری کو حمیدی سے یہ حدیث پوری پہنچی تھی لیکن چونکہ امام بخاری اس حدیث کو یا خطبہ پیش کرتے ہیں تو جو ہے یہ جملہ پورا لکھو بحیثیت خطبہ پیش کرتے ہیں تو اگر یہ لکھتا فجرت و رسولی فجرت اللہ و رسولینا تو اس میں تھوڑا سا تفاخر آتا کہ میرا حجرت اللہ ہے میری کتاب جو ہے میں اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں تو اس میں تزکیت نفس کی طرف اشارہ ہوتا تو امام بخاری تزکیت نفس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اپنی تاریخ خود کرو ابھی تعریف خود کرو تاریخ تو ہے کہ دوسرا کر لے تو امام بخاری نے خوفی تزکی نفس کے خاطر تواز ایک دو کو چھوڑ دیا ہے منحیس الخت اما امنا منحیص والعمل تو چھ دفعہ اور آ گیا ہے پورے موجود ہیں تو کتنا علم بھی نہیں ہے مسئلہ سمجھاتے ہیں مسلمان بخار یہ سمجھاتے ہیں کہ حدیث مبارک کا کچھ حصہ حدیث مبارک کے کچھ حصے پر اکتفا کرنا بشرطیک تغیر فلمانا نہ ہو جائز ایسا کیوں بس حدیث کے کچھ حصے پر اکتفا کرنا کچھ حصہ ذکر کرنا کچھ نہ ذکر کرنا وئی شرط کے تغیر فلم معنی نہ ہو معنی نہ خراب ہو نہ بدلے تو جائز ہے اس لیے میں نے یہاں پہ کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے لیکن مانا کا تغیر نہیں ہے تو ایسا بھی کرنا جائز ہے تو امامی بخاری نے ہمیں سبق دے دیا ہے چھٹی بات پانچویں بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ <تصفح> مردسی حضرات نے یہاں بہت عجیب بات کی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ مقصود امام بخاری اسلحی نیت ہے کہ نیت کو درست کرو اگر نیت اللہ ہو نا تو بہت عجب ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر نیت ال دنیا ہو جب نہیں ہوگا اب وہ پہلے جملے کو کیوں حجب کیا امام بخاری نصیحت دیتے ہیں کہ طالب علموں اسلائی نیت کرو لیکن اگر اسلائی نیت نہیں ہو سکتی ہے تو شرس بھی تو بچو تو پھر پوچھنے لگا مقصود اسلائی نیت عمل کے لیے اسلائی نیت ضروری ہے لیکن اگر اسلائی نیت نہ ہو سکے تو نیت کو برباد نہ کرو یعنی بری نیت بھی نہ کرو یہ مانا ہے مقصد کیا ہے نیت کی اصلاح کرو لیکن خدا نخواست تو اگر اسلائی نیت نہ ہو سکے تو نیت کو برباد بھی نہ کرو جیسے کوئی کہے کہ بھائی ساتھی کو خیر پہنچاؤ لیکن اگر خیر نہیں پہنچا سکتے ہو تو شر سے بھی بچو اگر نہیں سمجھتے ہو کسی بوڑھے آدمی کی چاپی نہیں کر سکتے ہو نا تو مکے تو نہ مارو تو چاپی کرنا تو کیا ہے خیر ہے مکے مارنا شر ہے تو پہلے کہ بوڑھوں کی عزت کرو چاپی کرو لیکن اگر چاپی نہیں کرتے ہو تو بڑھ کو تکنیک سے بچو تو اگر ہجرت کے اللہ اور رسول نہیں کر سکتے ہو تو دنیا کی تو نہ کرو نا مصیبت میں پڑ جاؤ گے ٹھیک ہے یار یہ علما عجیب لوگ ہیں اس میں بھی یہ لکھا میں نے خود دیکھا اور اس نے بہت سے جواب دیے ہیں اس نے اس حدیث پر یہ جملہ لکھا ہے کہ وہاں پہ کیوں مختصر ہے کہتے فتل باری دیکھو بہت باسی کی ہے یہ فتل باری کی باتیں ہیں لیکن مولانا زکریا رحم اللہ فرماتے ہیں میں, میں گیا مدینت المنورہ میں وہاں پہ مولانا علام بدر عالم بدر عالم جو بزر بڑھ بزر ہیں وہ بہت بزرگ بڑی شخصیت گزرے ہیں جنہیں نے الباری باری شاہ کی شرح اللہ کی لکھی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھ سے قدر عالم صاحب نے پوچھا کہ امام بخاری پہلے حدیث کو مختصر کیوں ذکر کیا ہے تو میں نے اس کو جواب دیا کہ امام بخاری نے حدیث کو مختصر لکھا ہے امان بخاری یہ بتاتا ہے کہ دف ہے مذہبت اولا ہے جل بھی منفاد سے یہ یعنی بخاری ایک قیدا بتاتے ہیں دفے مزرت اگر تم کو تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو ضرورت نہ پہنچاؤ ذرا سے بچانا ایک بہت اہم چیز ہے تمام بخاری نے مختصرش اس لیے بتایا کہ مسئلہ بتا دیا کہ دفع مزرت اولا ہے جلب اگر تم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہو لیکن ذرا سے بھی نہیں بچا سکتے تو کیا فائدہ کرو گے فائدہ تو یہ ہے کہ مصیبت سے اپنے آپ کو ذرا سے بچاؤ نا بھائی اپنے آپ کو جیسے طلبہ حضرات آپ تو ماشاءاللہ نہیں جاتے آپ کا کنٹرول مضبوط ہے لیکن گرمی میں بعض طلبہ جاتے دریا ماتے ہیں دریائے سم وہاں نواتے ہیں تو وہاں کیا ہے جل بھی منفاط کیا ہے ٹھنڈے پانی سے بدل لیکن وہاں ایک دوسری چیز بھی ہے جب چل جائے تو, تو پھر چلے جاتا ہے تو اگر اس نسبوں سے اگلی دریا میں نوائے تو یہ دفعہ مزرت عن نفس ہے یہ اولا ایسی منفاد کی سی کہ جس سے اگلی ختم ہو جائے بھائی گرمی تو ہے لیکن مجھے اتاری نہیں اتاری نہیں آتی ہے میں ڈوب جاؤں گا اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا یہ بہتر ہے اس سے کہ بنیتیں ٹھنڈک حاصل کرنے کی چلے جاؤ تو کیا مسئلہ حاصل ہوا ایمام بخاری صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ دفع مذرت اولا نے یہاں پہ حدیث کو مختصر کر کے ذکر کر دیا ہے امام بخاری کو بھی حدیث پوری یاد تھی حمیدی کو بھی حدیث پوری یاد تھی ٹھیک شعک مت اب یہاں اقسام ہجرت بیان کرنے ہیں پمن خان فجرت اچھا ابھی اب ختم نہیں فمن کان دنیا ہوا اچھا پمن خان حجرت اللہ دنیا یوسیب وہاں اور علا امراتن یعنی کہ وہاں فجرت اللہ وہاں آج ہجرت سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ گا دنیا یوسی بہا اگر کسی کی اجرت حصول دنیا کے لیے ہو تو وہ تو مل جائے گا اور امراط ان کیوں تو یہاں پہ جب دنیا کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ انسان کے لیے جو زیادہ خطرناک اور مضر چیز ہے وہ خود دنیا ہے تو کیا ہے خود دنیا ہے زین الناسب و شاہوات میں مسائل و القناطین المقان ترتی میں نظار والفتی والیل مسمتی النام الحر زال کے مطمول حیاتی دنیا تو انسان کے لیے جو سب سے مضر چیز ہے وہ خود دنیا ہے اس لیے فرمایا کہ ومن کا ہجرت لا دنیا لوگوں دنیا کی طرف ہجرت نہ کرو اگر تم نے ہجرتی دنیا کی کر لی ہے تو تباہ ہو جاؤ گے ترقی میں رکاوٹ کر جائے گی اس لیے دنیا اس لیے ذکر کیا کہ خود دنیا موزر ہے اب جب دنیا ذکر کیا تو وہ علا عمراتن پھر امراتین کا ذکر دنیا کے بعد کیا پیدا ہے تو اس کو کہتے ہیں علماء کے تخصیص بعد التامین دنیا میں تو عورتیں بھی آ گئی تھی امراتین بھی آ گیا تھی لیکن اس کو صلاحتن ذکر کیا ہے تخصیص بعد التامین اس لیے کہ دنیا تو سب کے سب و ہے لیکن کہ دنیا کے وبال میں زیادہ وبال عورت ہے انما اموالکم حکم اولاد کم فتنا ٹھیک جی ہے نا ان من ازواجکم جم اولا دکوں وہ نمین ازوا جکوں تمہارے باز بچی اور بیویا تمہارے دشمن ہیں تو اس لیے دنیا سب کے سب وبال ہے اور دنیا میں جو زیادہ ابال کی چیز ہے وہ حب عورت ہے وہ کیا ہے اس لیے میں بھی پاکستان فرمائے ماں طرف تو بعد ہی فطنت من والا میں جاتا ہوں مجھ کے مجھ کے بعد جو سب سے زیادہ مضر چیز ہے وہ کیا ہے عورت ہے بڑا فتنہ ہے ان نساء حبائل الشیطان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شاید شدت تاریخ ہوتا ہے تو سمجھ گئے تو بیوی کہتی آج تم مزار سبق کے لیے مجھے بہت یاد ہوتی تو اس سبق کو قربان کر لیتا ہے کبھی کبھی بچے سامنے آ جاتے ہیں بابا بابا ہمارا من واقعہ <تصفح> تو دکان کی طرف چلا جاتے ہیں تو سبق رہ جاتے ہیں تو میں ازوا اس لیے تو خطیب شربی نے لگا ہے کہ میں من ازوا من کہا ہے بازی بیاں قیمتی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کے اکیلے تیاری کرو گھر کے کام سے تم چھوٹے ہو سب کام میں خود کر جاؤ سبق پڑھو بچے بھی نہیں سنبھالو تم جاؤ سبق پڑھو من ازوا جکن فرمایا ہے ہجرتہ ہاجر لے اب ہجرت کے اقسام ہجرت کا معنی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کہتے ہیں ترک کسی چیز کو چھوڑ دینا اللہ پھر ایک ہجرت ہے اور ایک ہجرتی حکمی ہے پہلے حکم, حکم بتا دو ہجرتی حکمی ترک المعاصی ہے ایسا تم نے مشکلات میں پڑا ہے نا وہ <تصفح> حادثی مبارک کیا ہے ول مہاجروں جرل خطویا ایشاب سے تو مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑے تو اس نے بھی ہجرت کر لی ہے ہجرت حقیقی نہیں ہے حکمی ہے گناہ کو چھوڑ نہیں ہے اب ہجرت حقیقی دو قسم پر ہے ہجرت حرب ہجرت طلب ہجرت باغنا ہجرت طلب ہجرت کرنا کسی چیز کے لینے کے لیے یہ ہجرت طلب ہے ایک ہجرت حرب کسی سے بچنے کے لیے باگو یہ دو قسم کی ہجرت الحرب ہجرت حرب کے اقسام لکھو ہجرت حرب کے اقسام ہجرت دار الکفر الا دار الاسلام یہ حرب ہے کفر کے ملک کو چھوڑ کر اسلام کے ملک میں داخل ہو جاؤ یہ ہجرتی حرب ہے ٹھیک ہے دوسرا قسم ال ہجرت دار الخوف ال دار الامن خوف کی جگہ سے جاؤ اور امن کی جگہ میں آؤ ویسے ایک ملک میں حالات خراب ہیں مصیبتیں ہی پریشانیاں ہیں تو اس دار خوف کو چھوڑ کر دار امن میں آ جاؤ کتنے ہوگئے گئے تیسرا اہل ہجرت میں دار الماسی الا دار تو آپ ایک محلے میں رہتے ہیں جہاں نراشے ہوتے ہیں ٹنگ ٹکور درج درج گرب وہاں پہ ٹنگ ٹکور شروع ہے ابھی آپ کو کسی نے کہا یہ کیا کیا کرے اس مکان کو بیچو دارم اسلام کی قریب جگہ لے لو وہاں طلباء علماء رہتے ہیں سنو گے تو قرآن دی سنو گے تو من دار طاعت کہ دارماسی تو چار الجرت من دار البات دار سنتی بدا کی جگہ کو چھوڑ کر سنت کے طرف آؤزرت الداول ماسی فیارز کون فخر جمنزن متی بداول ماسی فیارز قوم فخرجن ہرجن مسین الارجن حدیث بھی ہے اور یہ ابلے سمر کندی سلطن کبوت میں لکھا ٹھیک ہے نا ان عرضی وہاں آیا بابوں پر لکھا ہے تو یہ کتنے قسم ہو گئے چار دوسرا قسم ہے ہجرت طلب ہجرت طلب اس کے بھی کئی اقسام ہیں ایک ہجرت طلب ال لطالب العلم علم اپنی وطن کو چھوڑ کر علم کے لینے کے لیے ہجرت طلب ہے آپ کی جگہ کون سی ہری پور اب دیر آ رہی ہے اچھا بھائی آپ نے اپنے گاؤں کو چھوڑا ہے ڈر سے نہیں خوف سے نہیں طلب العلم اس کو کہیں گے ہجرتی طلب ابھی آپ جہاد کے لیے جاتے ہیں اس کو کہیں گے ہجرتی جہاد ابھی آپ حج پہ جانے والے ہیں تو الجرت ال حج آپ سمجھئے نا ایک, ایک انسان تجارت کی خاطر لاہور جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہجرتی ال ہجرت الطول بن اسکل ہنان ال ہجرت الطول بن تو ہجرت الجرت لطبن علم ہجرت لل جہاد ہجرت لج ہجرت ال ہجرت لسنحت بین الفتے لاہور میں دو مسلمانوں کی لڑائی ہے اور ابھی تم یہاں سے جاتے ہو کیوں جاتے ہو ہجرت کر کے بھائی وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں ان کی سلاح کے لیے میں جا رہا ہوں تو یہ دوسری قسم کا ہجرت ہو گیا ٹھیک ہے اقسام میں ہجرت بھی بیان ہو گئے ہجرت حقیقی حکمی ہجرت حرب ہجرت طلب ٹھیک ہے اللہ الام حاد ان العمال بنیات عبرت العمال بنیات اگر نیت خیر ہو تو اعمال خیر نیت شر ہو تو امال شر وہ ان نمال امر امانوا بے شک ہر ایک انسان کو ملے گا ثواب ہر اس چیز کا جو کس نے نیت کی ہے فمن کا حجرت اللہ دنیا صیب او اور علا امراتین یعنی کہ وہاں فضرت علاجر ایک بات یہاں تھوڑا مختصرا کہہ دیتے ہیں کہ حدیث متول یعنی کامل میں فمن کا حضرت اللّہ رسو فمن کا حجرت اللہ دنیا یو تو اس حدیث طویل میں ہجرت اللہ و رسولی فجرت اللہ و رسولی اللہ اور رسول کا ذکر مقرر ہے امن کا حجرت اللہ دنیا فجرت اللہ دنیا مقرر نہیں ہے امن کا حضرت اللہ عمراتل فضرت اللہ عمراتل مقرر نہیں ہے یہ کیوں وج تکرار اسم اللہ اور رسول وج عدم تکراری دنیا و زوجہ کیوں بھائی اللہ کا ذکر جو ہے اس کا اللہ کے نام لینے میں برکت ہے تو تکرار حصول البرکت ہے اللہ کا نام لینا ثواب ہے تو تکرار اجل حصول ثواب ہے بابا اللہ اور رسول کا نام استل ہے مسلمان خوش ہوتا ہے مسلمان میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ یا زبو یا لنا کل من لینا الامن کل نملام تو ایسے بھی پڑھنا چاہیے تھا نا الامن کن ام ہی امنل بشری تو علیہ لامن کن ام ال... کو کیوں مکر کیا ہے پسند ہے محبوب ہے تلب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں سب یہ تلخا ہے کل ن لا کن ام تو لیلا دو مکر کیوں کیا اس پسند ہے نا عشق ہے محبت ہے تو امن کا حضرت اللہ فضرۃ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ کا نام سے محبت کرنا چاہیے استزاظن مکرم کر اور دنیا کو مکر نہیں کیا عورت کوے کیوں آج ضرورت یا تقدر قدر ضرورت ہے تو اب ضرورت تو دنیا کے ذکر کرنے سے تھا رف ہو گیا ضرور پوری ہو گئی ہے عمراتین کی ذکر کرنے ضرور پوری ہو گئی ہے تو تکرار میں نہ ثواب ہے نہ برکت ہے نہ اتزاج ہے تو اس لیے اس کو غیر مقرر کیا ہے ٹھیک ہے ایک نقطہ ہے افعال ثواب میں تکرار مناسب ہے اور جس میں ثواب نہ ہو اس سے بچنا چاہیے ہاں بقض ضرورت اگر ذکر کر لو تو کوئی بات نہیں ہے تو دنیا و امراطن فضرت علامہ حاجرہ علیہ اب ہجرت لامہ ہاجرت کو پورے حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا ہے تو ان حمل اعمال فمن امن کا ہجرت بھی تقسیم ہجرت حدیث میں دو کیا تھا اے اللہ و رسول وی کتنا تھا الا و ایک ویل دنیا یہ دو دو قسم تھے اب اس دو اقسام کو خلاصے کے طور پر فرمایا فجرت ہوں الا فیجرت ہوں ہا سلت اللہ ورس... مہاجریں ہر مہاجر کو اپنے ہجرت پر وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے بس قال <تصال> الفرج سن عبد الله بن ابي طبنه بارك الله و رحمه الله و عايش طبنه رضي الله عنه ان الخائف من هشام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فقال الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني احيانا ياتيني احيانا ياتيني في صفه جرس عليه يسمع علي وقد تعذب ما قالوا احلان ان الله وان اعترف ان دريك و ينزل عليكم في يوم شديد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سما عبداللہ ابن یوسف خال اکبر محمل کو پہلے حدیث امام بخاری رحیم اللہ اپنے استاد حضرت حمیدی سے ذکر کی اب دوسرے حدیث عبداللہ ابن یوسف کی ہے عبداللہ ابن یوسف اس حدیث کو مالک سے نقل کرتے ہیں یہ مالک مالک ابن انس السبہی ہیں جو کہ ایمان دار الحجرت ہیں دار الحجرت ندینت المنورہ ندینت المنورہ کو دار الحجرت کہتے ہیں امام مالک رحم اللہ جو کہ چاروں مذاہب میں سے ایک متمد شخصیت بہترین امام اور مشتہد گزرے ہیں مدینہ المنور میں انہوں نے بہت سو زمانہ اور بہت سارس و گزارا اس نسبت سے اس امام مالک کو مالک بیانستباہی کو امام دار ہجرت کہتے ہیں امام دار الحجرت تو دار الحجرت میں ہے تو میں کی امام مؤلف اور جانی مطا امام مالک محدثین حضرات یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ امام میں بخاری رحیم اللہ نے پہلے حدیثی صاحب سے نقل اس لیے کہ وہ قریشی اور السدی مکی تھے تو وہاں یہ بتایا کہ بھائی وہیں کی ابتدا مکت المکرم سے ہوئی اب یہاں پہ دوسرے حدیث جو ہے مال کے میں انس السبی رہ محلہ سے نقل کرتے ہیں تو اگر مکی تھے تو یہ مدنی ہے تو پہلے حدیث کے بعد دوسرے حدیث مدنی لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں اور ترجمط البا بد الوی سے بیان ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آغاز وحی وہی مکت سے ہوئی اور تشہری وہی مدینت المنورہ سے ہوئی تو اس لیے اس کے بعد مالک انس رحمہ اللہ کا ذکر کیا ٹھیک ہے جیسے علام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مک کا یہ مصدر انوار الوہ اور مدینت المنورہ مصدر نشر الوہی تو آغاز مکے سے ہوئی اور نشر تشہیر جو ہے وہ المنورہ سے ہوئی تو یہ امام بخاری کی ذہانت ہے اور امام بخاری کا علم ہے اور ذوق ہے کہ کتنی باریکی سے ترجمہ الباب کی طرف اشارہ کر دیا تو مالک نقل کرتے ہیں ہشام سے یہ نشان جو ہیں یہ غروا کے بیٹے ہیں پھر یہ احشام اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں تو ابوی کہ ضمیر احشام کی طرف راضی ہے تو اب جب احشام کی طرف راضی ہے تو یہ عروا ہشام ابن عرو تو گویا کہ احشام اپنے باپ عروہ سے نقل کرتے ہیں اور یہی عروہ جو ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کرتے ہیں تو اس حدیث میں آپ کو ایک بہت عظیم نقطہ مل گیا ہے کہ حضرت عروق کا عور کا یعنی عروق کی ملاقات حضرت عائشہ سے ہوئی ہے اور عروق کا سما حضرت عائشہ سے ثابت ہے البا سمجھے اگر آپ نے مسکات کتاب الوضو پڑھا ہو تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب وضو محنت سے زکر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں بھی حضرت عوروا نقل کرتے ہیں تو صاحب مشکات کہتے ہیں کہ اوروا لم یسمع یسما میں کہ عوروا کا سیما حضرت عائشہ سے نہیں ہے تو وہاں پھر ہم پیش کرتی ہیں کہ عوروا کا سیماں حضرت عائشہ سے ثابت ہے اور امام بخاری کی دوسرے حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اور وہاں عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ نا اور یہ حضرت عائشہ کون ام المؤمنین اللہ واقع. یہ ام المؤمنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ یہ ملقبہ ہے بالا ام المؤمنین اور ان کو ام المؤمنین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لقب جو ہے یہ مقتبس بس ہے اور عظیم کی آس سے ان اولا بالمؤمنین و نبی علیہ اولا بل مطمین اولا بل مطمئن ہے اور نبی پاک کی بیویاں جو ہیں وہ ام امت کی مائیں ہیں تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہو گئی تو رانا عائشہ امل ممینین ازواج الم سے ام المؤمنین کی لقب کا اقتباس ہوا تو گویا کہ یہ بھی امام بخاری کی ذہانت ہے کہ کہاں سے کہاں چھلانگ لگا دی اور کہاں چلے گئے کہ اس کو ام المین اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن ام ہاتم کہا ہے اب بات ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی نے کہا حضرت عاشت صدیقہ کو کہ یا اما تل یا امل مکمنات اے مکمنات کی ماں تو حضرت عاشق صدیقہ نے فرمایا کہ لا لاتمنات بلقولات المکمین اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آشا نے فرمایا کہ میں مکمنیم کی ماں ہوں مکمنات کی ماں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر مکمنیم کی ماں ہے تو مکمنات کی ماں بھی تو خود بخود ہو گئی ہے نا تو پھر کیوں کہاں توجہ ہے کیوں کہا اب اس میں آپ کو ایک نقطہ عزیزہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ قرآن میں وہ ازوا جو ہے مہاتون کا مرجا مطمنین ہے ان نبی اولا دل مکمن تو ازوا تو مجھے امل مطمن اس لیے کہو کہ قرآنی مؤمنین کا ذکر ہے اس کے بعد وہ ازوا جمات ذکر ہے تو مجھے ام المنی کہو بات سمجھ گئی ہے سمجھ گئے ہو دوسری بات آپ کو اس سے بھی زیادہ نقطۂ دقیق بتاؤں کہ میرے دوستو حضرت عشیقہ کو امہات المؤمنین کیوں فرمایا آئیے امن نسبی ہے یا ام بے اعتبار شرافت توقیر اور تکریمن ہے بات سمجھتے ہو اس لیے کہ محدثین یہاں یہ اعتراض لکھتے ہیں کہ اگر یہ امہات المؤمنین ہیں تو ازواج متحرات اگر مبمن کے مائیں ہو گئی ہیں تو پھر ماں کا نصب بیٹوں کو ملتا ہے بیٹوں کا نصب ماں کو ملتا ہے تو پھر حضرت کا جو میراث جو ہے وہ پھر کو کہیں نہیں ملا اور مکمنی کی میراث جو ہے حضرت کو کہیں نہیں اگر ان تو پھر ان ماں اور بیٹے بن گئے نا تو ماں اور بیٹے نے تو آ ہے جب رشتے نصبیت آ گیا ہے تو پھر بیٹے کو میراث ملتی ہے اور بیٹی کی میراث ماں کو ملتی ہے یہاں پہ تو میراث نہیں ملی یہ ایک بات ہے تو جو ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ازواج متحرات اگر امر ممین ہیں ممنو کی مائیں ہیں تو پھر تو چاہیے کہ ازواج متحرات کی اولاد اس بہنوں کے ساتھ بھائی کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو عثمان افسان رضی اللہ عنہ نے ربی علیہ السلام کے دو بچیوں کے ساتھ یقین بادی گری نکاح کیا ہے نا کل سنور رقیہ سے اور آمر ولاس نے